إن الحمد لله نعمره ونستعيده ونستغفره ورغو بله من شهوري من نسلات المسجئة في عامالنا من يهده الله وحضاره مضيلا ومن يبدله من في رهاب لنا وأشهده دو ہزار سال کو پسندیدہ کسی سے خرچیاتی ہو گئی تو اس کو درجر کرنا ماف کرنا اور ختم کر کے اسے آزاد کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے بہتری آواز ہے اور دنیا میں افراد کو جائے میں افراد کی تکمیل ہو جائے مکالے میں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اب ادھر گزر کرنا چاہی نب بہتری اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑی سال اپنے اپنی اصل کرتے ہیں کہ ایک نئی رہی مدد میں شہر کے ساتھ مسجد میں دو دن گھوم ہر انسان یہ سوچ رہا سوتا اور میں بس وہی تینوں دن میں نے دیکھا کروڑ بدلتا ہے تو صبح ملا ہم پڑتی ہیں تین دن اٹھ رہے صبح ہوئی میں نے پکڑا تھا بھائی جان اللہ کی سمنے لگنے کے بعد کھپت بکس علاج بڑی تبدیلی کرنی چاہیے ہر تک جاتی مائن میں ٹا کو लफ होना छोड़ दीजिए खिलाते क्या करे हाथें पीकर फिर दूसरे दिन आए कहने लगा आपने पूछा या सुना क्या हाल है क्या सोच हमने तो सही बता दिया अगर कसन खरीदे तो मैं उसका मुस्ताही करूं अगर माफ करेंगे اپنے نتیج ذمہ دار اس کو پتہ لگا ہے مال بہت دیرا ہے مال دے کیا ہم نے ہمارے دل میں پیدا کیا آج میں آپ کو یہ مدینے سے اچھا کوئی ہمیں لگتا ہی نہیں اور الله <سؤال> يغفرك اقدر गुजर करने वाला माफ करने वाला اقول له الله من كل ذنب عظيم الحمد لله رب بتا کر لیکن جب پتا کر لیا کہ ایک اس کو نہیں کرے جس پر ایک سارا اس کا بدلا یہ نہیں آئی بیٹی کو کسم کھا لیکن یاد رکھنا دوست اللہ جس کو جتنا علم دے جتنا مال دے جتنی رشکت دے جتنی کور مشاکت دے جتنا زیادہ نیم سے نوازے اس کو اتنا ہی زیادہ افغل وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے کو تو بدلا لکھنے کا حق تھا لیکن سکر کا یہ مقام نہیں تھا کہ بدلا ہوئے ساری کب اللہ برا پاس کی بڑ ساچی اور مہار قدم ہے اوپر